یوم <سؤال> <سؤال> <سؤال> فَلَا دَذْلِيُوْا فِي لِنَّا مَشْفُسَكُمْ وَقَاطِلُوا الْمُسْرِكِينَكَ فَسَنْتَ مَا يُقَاطِلُونَ وَمُشْدَاكَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَيُّ الله سبحانه آپان پیدا کیے ہیں مہینے اور ہمارا ان میں سے چار مہینے درگم والے والے عزت والے ہیں تین زمینوں میں اپنی جانوں کا دولت نہ ہوگا نے موقع پر احساس آیا تھا جن زمانہ ہری ارجن دیو زمانہ آج اسی ترتیب پر واپس لوٹ آیا ہے اس ترتیب سے اللہ تعالی اعلیٰ نے پیلا کیا تھا سال کل بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار مہینے غلط والے ہیں سلاب خطہ لیا تین غلط والے مہینے مسلسل ہیں شاہدہ گلحا اور شاہباد اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو زمانہ تادیا اور شاہباد کے درمیان دے. یعنی یہ کل چار مہینے ہیں جن کا ذکر تھا نصیب میں کیا ہے کہ چار مہینے ایک دوفرگا ایک دوڑ گاہ ایک مقررہ اور چوتھا مہینہ وزر یہ جب سے اللہ تعالی نے زمین و وام کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر یہ چار مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے احترام والے اور ادب والے مقرر کیے ہیں ان کی عزت اور احترام جیلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے پرہا مکلم اور سار کے درمیان یہ مہینہ ہے رجت کا یہ مہینے جب آتے تو آفت کی لڑائی جھگڑے ختم کر دیا لول مار بند ہو جاتی لوگ ان مہینوں میں پر امن سفر کیا تھے. کسی کو کسی کا ڈاکوں کا ڈال نہیں ہوتا تھا ایک ضرورت والے نہیں ہاں جاہری لوگ چونکہ جانے تھے جاہری معاشرے سے طالب رکھتے تھے تو اگر اس کی لڑائی شروع ہو گئی مثلاً شروعات میں تو کسی لڑائیاں اور جبیں کئی کئی مشینوال میں لڑانی شروع ہو گئی ہے اگلا مشینہ درخاٹا کا ہے جو کہ دربت والا تو غربت والے مہینے میں لڑنا جھگڑنا منع ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم ضرور کاٹا وہ को والا اس سال نہیں مانیں بلکہ زرکاٹا میں لڑائی گاڑی رکھتے اور پھر زور کاٹا کی جگہ مقرر مطلب کے بعد ادلا زمین یعنی سفر اس کو پہلے چونکہ ہم نے زرکاٹا کو غربت والا نے کہا تھا نہیں مانا تھا اس کی جگہ اپنا بات سفر کے زمینیں کو غربت والا مانتے ہیں یعنی غربت والے زمینوں کی جو تعداد ہے چار وہ پوری رکھتے لیکن انہیں آگے پیچھے کرتے تھے اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے آگے پیچھے کرنا ہے یہاں کافی لوگ یہ ٹکڑا بھی اختیار کرتے تھے نہ من بے جو نا کو آپ کو بھی کرنا تھا ایک ساتھ <سؤال> زمین کو غربت والا سمجھتے اور اگلے سال اسی زمین کو غربت والا مراض نہ دیتے واسی کو ہی کا سر ہاں اللہ کو ایسا تھا آلہ جو مقرر سرکار کے ہے چار غربت والے زمینوں کی اسے وہ ہوگا کرتے یعنی جہیریت میں بھی لاکھ کے چار مہینے والے مانے جاتے تھے اور اللہ عالم پسند آتے ہیں جو مخالف تناوا کی ولہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر ہی آج کے اللہ نے بارہ مہینے رکھے ہیں بہادر گرو ان میں سے چار مہینے اللہ نے غربت والے مقرر کیے ہیں یہ دین تحقیق ہے اس دنوں میں اپنے آپ پر ظلم ہو جاتا مقرم الام اسلامی کینسر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کو سنگی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیرن کے جو شکوا واقعات کی یاد جاتا ہے اور ہر سال نو کا سا آزاد ہمیں ہجرت کے واقعات کی یاد آ کر اس عرض کی تجدید کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈالے کرمس اللہ کی خاطر جس قدر بھی تربیوں دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ایسے اسلام پر زربوں مرغیت کے پہاڑ توڑے جائیں اور جن پر عرصہ حیات تنگ کر لیا جائے تو تب بھی یہ اوپر کے ساتھ مذاہمت رواداری اور نرمی والا نظریہ جن نظر آئیں گے بلکہ اپنے عقائد و نظریات میں ذرا سی تبدیلی اور ذخیرے پیدا نہیں کرنے گے ہلکی کی جگہ پیدا نہیں ہونے دے گی اور اپنے ایمان و اسلام کی اس حفاظت میں تیار ہوں گے اس کے پائے انتقامات میں لفظش نہیں آئے اور اس کی خامی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو بھی کرے جائیں اور عقائد کی پختری کے نتیجے میں جو ریلتیں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں بنیاد فرق ریاست کائم ہوتی ہے اور جب بنیاد فرق ریاست کائم ہو جائے تو کافروں کو وہ کبھی تن بھن منظور نہیں ہوتی تری طرح انہیں فاروب اللہ تربا ہوتا کے دور میں جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو یہ ہے کیا گیا کہ اٹھروا الحرام کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کرا دیا گیا مہینے کے پہلے سے لیکن مسلمان کو پہلا مہینہ قرار دینا اس طریقے سے اپنے اللہ اور عنہ کے دور میں ہوا کیونکہ اس وقت تعلیموں اور سالوں کو منزل کرنے کی ضرورت نہیں آئی دیگر افوام عالم سے معاملہ طے کرنے کے لیے تو پھر یہی طے آیا کہ مسلمانوں نے بکا چھوڑ کے کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو پہلا نبینہ تھا جس کا آغاز ہوا وہ محرض مشح لہذا محرم مشار کو اسلامی سال کا پہلا نمینہ تھا اور باقی تمام تر بھی جو دنیا میں آئے ہیں ان کا آغاز وہ مختلف شخصیات سے ہوتا ہے مثلاً تنگی تھی انگریزی کا جنوری فروری یہ کیا ہے یہ تیسرا علیہ السلام و سلام کی اجازت سے متعلق بکروی سن جس کو آپ دیکھی نہیں ہیں راجا بکرنا جی نے نتیجی یہ رائش کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ یہ منصوب ہے دنیا میں اور بھی کئی تین راج ہیں کوئی کسی بادشاہ کی تخت نینے کی یاد ہے کوئی کسی کی وقار سے شروع ہوتا ہے کوئی کسی کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے لیکن اسلامی سال جو ہے وہ ہجرت کے واقعات کی کے یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے اپنا دین اور ایمان بجانے کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی کافی کران ہو گئے کافروں کو پھر بھی جینی لگی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دیکھ ایک مارکیں کی رقبے بدت ہوا پوٹ ہوا بزر و بدت میں چکن کھانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر رسبر آباد ہوا اتہاس کا بنا کے مانگانوں کو بگڑنے کے لیے اس غذبۂ انداز یا غذبۂ اندر میں بھی اللہ خانہ نے اہل عمارت کو فتح نظیب کی اور کافیوں کو موکی کھانی پڑی اور اس کے بعد جب کفر اپنے اتحاد کے باوجود شکست ہوتا ہوا تو مسلمانوں والے لوگ پر غائب ہو گیا اور اللہ کو ہوا تعالیٰ نے غلائن کی صورت میں بہت سا مال اہل فلاح ہو گیا ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی اور سیاسی طور پر بھی مستقبل اور مصغول ہوئے اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سرایہ اور وامات چلتے رہے ہرتا کے پکے مکہ کا عظیم واقعہ ہنوان ہوا اللہ سبحانہ کھانا تعالی نے وہ مکہ جہاں سے ادیش نے مسلمانوں کو نکالا تھا وہ مکہ اللہ سبحانہ کھانا تعالی نے مسلمانوں کو لڑے کا بیچ اور اس کے بعد اساق کا ایک اللہ کو بہار سلچڑا وہ جاری ہوتا ہے اور یہ اللہ پاتا ہوا اللہ کا اصول ہے کہ لال کماتے ہیں لال نہیں ہوں گن وہ ان کو کمزوری نہ دکھاؤ غب نہ کھاؤ اگر کچھ ہوتے ہو تو دکھ نہیں پالے جانے والے ہو ہاں پریشانیاں اور اسی دیں اور آتی ہیں اگر تمہیں کوئی غلط لگا ہے فرق تو دوسرے لوگوں کو بھی اسی کیسے قسم لگے ہیں وہ دل کر دیا ہم مزا بھی ہاں یہ ہیں ہم لوگوں کے درمیان کبھی کسی کو حال کر دیا کسی کو محبوب کر دیا پھر بہرود کو غالب کر دیا بارش کو بہرود کر دیا یہ سلسلہ کرتا رہتا ہے یہ اللہ کو اٹھانا ہوا تھا اللہ کا حصول اور قانون ہے وہ اللہ کا اللہ اور تاکہ اللہ تعالی آلہ تم نے سے ایسے ایمان کو جان لے وہ ایسا پانی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے وہ اللہ اللہ کی اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں آج بھی ہماری مسلمانوں کی حالت کچھ کی کر رہی ہے ایک ویزا دیکھو وہ پیڑھی چوٹی کا دور لگا رہی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی مسلمانوں کے تمام کا پاگڑے ذکر منگا رہے وہ حالت جنگ میں آپ کا نام ہے آ, ہے ہےق و شاخ کی صورتحال اور بہت ہی امتر ہو چکی اسی طرح مٹر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اگر مسلمانوں کے جتنے جو غرافیائی اعتبار سے نیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اہم ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ہار لے جاتے ہیں دنیا کے نقصے پہ جس ملک کی اسٹریٹک اہمیت ہے وہ مسلمان ملک جان سے بھرتا ہوا رہے اور بیرونی جنگوں کے ساتھ ساتھ اندرونی جگہیں بھی وہاں پہ کھڑے کی جا رہی ہیں لیکن اہل اسلام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ لامہ ہوا تعالیٰ نے کروایا ہے جم لو ولڈ کوئی جتنے بھی اتحادی ہیں سکما ہو جائیں گے اور دل دبا کے کھا جائیں گے اور اس کا کے ساتھ ماضی کو ماضی قریب ہے ماضی قریب بھی دیکھیے کہ ٹکرانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہتا ہاں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا ہے لیکن پھر آخر مسلمانوں کی استفامت حوصلے اور مسلسل کے نتیجے میں فتح مسلمانوں کو نہیں روح روس جیسی بڑی قوت کو مسلمانوں کے بعد مشکل سکھانی پڑی اسی طرح اسی دور میں برطانیہ مسلمانوں پر سو سال تک چڑھا رہا لیکن آخر شکست پودا ہو کے کھاتا اور حال میں دیکھیے کہ امریکہ کی کیا صورت حال ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں افغانستان میں شکت کھاتا ہوں اور شکست امریکہ کو دینے کا دھیلا وہ پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس دیکھا جاتا ہے بہت بات یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سمجھنے میں کبھی کچھ دیر لگتی ہے لیکن نبی کا نتیجہ دماغ نہیں لگا اور یہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے یہ ہمیں جرب نغری کا واقعہ یاد دکھا کر ہے کہ اسلام دہشت گردی کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو قربانی فیاضی خدا کاری امن و امان اور انسانی عزتوں کے تحفظ کا دن بڑی خبریں انسان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا بھی ہے یہ دین غموں پریشانیوں میں آنسو بہانے کا دین نہیں بلکہ یہ دین جرحت و غفالت کی تعریف دیتا ہے اجتکام کی تعریف دیتا ہے حقوق و بھائی جانے کی تاریخ ختم کرتا ہے کسانوں قربانی کے انترک یقون چھوڑتا ہے یہ سارا کچھ ہجرت نفتی کے عزی واقعات کرنے دیتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و دم ہوگا انہوں نے مداخلت کی تیار نہیں کی دن پر اور زیادہ مضبوطی کے پائے رہے اور اجرت کا سے بکا تھوڑا ہوا بنی آ اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر جو انہیں بکرا میں پہنچی تھی ان پر وہ روئے پیتے تھے نادا اور باپر نہیں کیا بلکہ صبر کا ہار بنے محنت کرنے سے و کے بعد جو مہاجرین اور انصار کے درمیان اوپر اور بھائی جانے کی سی راہ ندی گلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر رہا اسی کی ساتھ جس میں سرد نے آج لے دنیا ایسی نزی پیش کرنے کے پاس انسار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے کام آدھار داد نہیں کر دیا یہ ہے مسلمانوں کے سارے نو کا جس میں جرتیں دی پر اتفامت سیاضی عصار قربانی صبر و حوصلہ عرض و نمت اور اللہ سبحانہ چھانا ہوا تھا کے بیچ پر ڈدے رہنا اور پائے رہنا لیکن ہمارا ماحول کچھ اور ہو چکا ہے اسلامی خالدوں کا آغاز ہوتا ہے تو بظاہر اسلامی معاشرے کی میں ایک مخصوص سوباغ وہ اس سال کا آغاز ہوتے ہی رونے دھونے میں دور ہو جاتا ہے اسلامی شاہ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ رونا چھوٹا دیتے ہیں شاید انہیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ بات نیا مسلمانوں کے لیے آپ کی کیا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے ان کے کردار کو دیکھ کے شاید اسلام کی تاریخ میں بوستا وہاں کے آپ کو یاد کر کے رونے آنسو بہانے ماتوں میں سوکھا کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں حالانکہ سخت نبی سزائی سے بنا کیا اسے آرام کرم بناتے ہیں لیکن اتنا سب پر رشیو ہوا اور زیادہ کیا وہ بندہ ہلتے سے نہیں جس نے لوگ مار پیسے گرے بانچ ڈاک کیے اور نہ کی کہا تھا ماسک اور بین موقع اور واپس کرنا بین کرنا خوبصور پیتنا کرے بان جاپ کرنا یہ اسلام کے سبھی کے ساتھ منا ہے اور وہ وہ جن کا شہاد اور نشانی وہ یہی بن ہے کہ ایک مہینے کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں کا سال ہوتے ہی وہ رونا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بڑوں کی شکایتیں پڑی ہوتی اور اپنے بڑوں کی مانگی ہوتی تو بھی وہ ایسا نہ کر کے نہ دل برادر ہیں جو ان کی بڑی مشبل اور معروف وکاس ہے سیکنڈ آئی روٹی ہوگا ہمارا کے سلوان موجود ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا فرمایا تھا لولا جزنی اگر آپ نے صدر کا اکمر نہ کیا ہوتا اور جزا پزا کرنے سے بنا نہ کیا ہوتا یا ان پب ما اڑی تو ہم رو رو کے اپنی آنکھوں کا پانی خشک کریں گے عوری امار ہوتا ہے جنہیں یہ نہ اللہ معذوم کرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق کروا رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے صبر کا بکر دیا اور جگہ سدا کرنے سے منع لیا ہے اس لیے ہم سبل سکھا رہے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خبر کرا دیا ایک عورت صحیح بخاری کر کے رکھتی ہے رو کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلن اس کو منا دیا اس نے پہچانا ہے کہ پتا چلتا بعد میں اس کو کسی نے کہا یہ رسول اللہ سب باغ رہے چلن سے یہ منع ہے پھر آگے آگے نبی شریف سماغی پاس آئی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں آپ خبر جو گی چوٹ پہ کیا جائے دم لگتے ہی چوٹ پڑتے ہی جو قبر کیا جائے وہ ہے قبر بعد میں جو رو دھوتے سارے ہی اسے خبریں لیکن یہ سب کا ایسا ہے کہ چلیاں گزرنے کے بعد بھی رونے دھونے سے باہر نہیں آ رہا خبردان کی بھی کوئی نبی شریف سو ریسراتے ہیں ہر زمان کی رخ بھی نہیں خود خریف مفل کا معاملہ بڑا ہی اٹھی ہے اس کا ہر کام اس کے لیے خیر آ ہے کہ اصلہ ہو خود صاحب شاہ بہتری اگر اس کو آسانیاں ملتی ہیں وہ زیادہ شکر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ اثر آپ کو بارہ اور اگر اس کو کمی اور میں آتی ہیں وہر کرتا ہے تو ہر صحیح اللہ تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے تو وہ میں شکر کرنے والا اور سبر کرنے والا لیکن ان لوگوں نے سب روش کر دونوں کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہوا اسی طرح انہیں کے ایمانے آسوں عمام ایک خاص گذبا ہے عمامت کا جس کو یہ لگوت سے بھی اونچا سمجھے جب تاجر ہوا اللہ ہوتا والا سمجھا استعفا کہتے ہیں کتاب کافی موجود ہے کتابوں غریب کا مال ہوتا ہاس وقت یا آپ کے پاس آئے نام پر بیٹھ کرنے کے لیے وہ ان چیز باتوں کا آپ سے واہدہ کریں ان میں سے ایک بات یہ تھی والا یا اپنی نہرو میٹھی کے کاموں میں وہ آپ کی ناظرمانی نہیں کریں ہیں معروف سے بڑا یہ ہے کہ عورتیں اپنے کپڑوں کو نہ پھارے چہرے نہ پیچھیں ویلا نہ کریں اور پیچھے پیچھے زبر تک نہ آئیں اور بیاہ ماپنی بات نہ رہیں اور اپنے بال نہ یہ چیز ایک آروپ ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کاموں سے بچنے کا اگر وہ سے ان کاموں سے بچنے کا و احمد کرتی ہیں صرف اور بھی کئی ایک اقوام اور راشد کی اپنی کٹ میں ان کے اپنے گرتر کے موجود ہیں جو کہ ماسک اور موقع اور بہن کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن آج وہ ان کے اپنے کرم ان کے بڑوں کے جو ہیں ان سے ہیرو سے لاری کیے ہوئے اور ان کے فراغی کی طرف کام نہیں کرتے بلکہ مخالف کرتے اور فکر کی فکر کے امر سما کا بھی ایک گروہ ان کے ساتھ ان کے شریک ہو جاتا ہے ان کے اپنے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی نے بھی نہ تختی کے ساتھ استعمال کیا ان کی کتاب ہے شریعت اول میں سفائی سو تفریح سے لکھتے ہیں کہ یہ تمام کام سوکھ ہے اور سوکھ حرام ہے شریعت میں سوکھ کی اجازت نہیں اس کی طرح ان کا چھوٹا سا کتاب کیا ایسا کیا جا رہی اس پر وہ لکھتے ہیں داری اور اس پر نظر و نیاز یہ بدعت سہی ممنوع اور نجائز اس کا مقصد کہ اہم سننا و جمع کے اور اسی طرح رواقت سے جو بڑے لوگ ہیں ایسے اسلام کے تمام سر مقاصد ذکر کے نزدیک یہ جو گرب کا شاسن اور نوخا اور دین یہ سب نہ جائے گا ربیع کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے اور رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مقتبہ فکر کے بڑے لوگوں نے محتبہ اللہ ماں اس کے منع کیا اور پھر کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے سننے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ حکمت اللہ کی نا پرمانی والے کام میں شرکت اختیار کرنا یا اس کا مشاہدہ کرنا اور اللہ کی نا پرمانی والا کام ہوتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہنا یہی لوگ برابر کا لوگ بناتے ہیں ایک جب اللہ ابل اعلی جیب کی آیات کا بلاؤ کرایا جا رہا ہو اس میں نکتا چینیاں دی جا رہی ہوں اللہ ابل آجیب کی بغاوت اور نہ فرمانی والا کام کیا جا رہا ہو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو ہر کا یقین کی حدیث بھی ہوئی تھی حلکہ سے ہو اس کے علاوہ کسی اور کام میں سوچوں اللہ کی نا فمانی کی ہوتا ہے اتنا تم کی اگر وہ اللہ کی نا پروانی کرے اللہ کی آیات اور اللہ نات کی پابندی کریں اور تم ان کے ساتھ بیسے رہو نہ ہو یا فرد ہو فر جیسے ہو جاؤ تو اس طرح ماتروں کو کرنا حرام ہے ایسے ہی اسے دیکھنا سننا اور ان کی محبل و پرجنت کی رونق کرنا لکھا یہ محرم آپ انے ہرو کہتے ہیں بڑبت والے نہیں ہوتے جن کو ادا ہمارا نے عزت اور احترام والا راج دیا ہے اور غربت والے ندیوں میں نیکی کا ازل برائی کا گنا بڑھ جاتا ہے اور پھر محرم الحرام کے بارے میں نبی شریف کا مواد ہوئے جو سب کا پرمان صحیح اسلین میں ہے اقبال الیا نکا شہر المام سیاح ہی محرم اور رضان کے بارے سب سے افضل ترین روزے اللہ رب العالمین کے مہینے محرم العلام کے روزے محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اللہ قرار دیا ہے اللہ کا مہینہ اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد افضل قریب روزے ہیں تو اس میں روزے رکھنے کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی فقیقت والے ہوتے ہیں لیکن وہ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں اس مہینے میں کھانے پینے کا خوب استعمال کرتے ہیں آنے جانے والوں کو رو روڈ کے کھلا دین چاہتے ہیں اولٹری کی جا کرتے ہیں دیوا کا دارا ندی سے محربت کا اہل بحث سے محربت کا ہے اور کام ہمارے ان کی مخالفتہ ہے رسول کا ہو رہی مطلب اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترکیب دی ہے وہ جگہ سے درا دیں اور پھر اسلام کے آغاز میں دس مقدم الام کا روزہ برت تھا جیسا کئی ترکی مالی ہے نبی ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں کے روزے کو فرق خراب بنیا خود بھی روزہ رکھا وہ اماریاں اور یہ روزہ رکھنے کا خبر کریں دی. پھر جب سلام مبارک کے روزے خط ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسو کے روزے کو نقل خراب کر دیا کہ جو چاہتا ہے رکھے جو چاہتا ہے نہ یہ وہ عصے اللہ خانہ بہت نے ہے علیہ السلام کو پھر عام سے یاد کی خدی میں روزہ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نے اہل قبار کی موقفل کرتے تھے سو آپ نے بھی ردا رکھا اسلام کو بے روزہ رکھنے دیا پھر رمضان کے روزے آپ نے اس کے روزے کو کے روزے کو نقل قرار دے دیا اور نجی کریم سلمان سلم نے اس روزہ رکھنے میں بھی مخالفت شروع کر دی اور جس سال آپ ہوئے اس سال فرمایا لک گفر نہ آپ کو لگتا تھا اگر میں آہستہ سال تک زندہ رہا تو میں نو کا نو مقررہ منصواران کا روزہ نہ بھی کا روزہ رکھنے کا آپ نے ہر ظاہر کیا اور مخالفت یہود کی وہ کیسے ہوگی کہ نو مقررہ منصواران روزہ رکھا ہے کا صرف نو میرے بن کر رہا تھا کیونکہ دوسرا احساس اور شراب کو جیسا کہ آراج اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اللہ تعالی نے ان کو رات کے حق نکلنے کا حقم دیا ہے رات کے انتظار حصے میں وہ نکلے اور اگلے بھی جب تراؤ برف ہوا تو دم منتاہ تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کا تعلیم عموماً پچھلے حصے کا جاتا ہے جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے عشا کی نماز آج پڑھنی ہے پاکستان کی پڑھنی ہے رات کا ابتدائی حصہ ویسے تعلیم اگلی شروع ہو جاتی ہے لیکن رات کے ابتدائی حصے کو عموماً پچھلے حصے کا شروعات کیا جاتا ہے تو رسو اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے رات کے پچھ اعتبار تک ایک تاریخ تفریح کرتا اگر میں آئندہ سال تک جیتا رہا تو نو مطلب کاروبار ہوں گا اور یہ مجھے ہے کہ جس کے روزے کو ایک سال کے گنا روایت آتی ہے اس کے ساتھ یہ معاشرہ کا موقع ماسو مقبلہ ہو گیا ہوگا عاشورہ کا روزار ہو اور یہ کی مخالفت ہو اس سے ایک دن پہلے کیا ایک دن بات کا روزگار ہو یعنی گاؤں کا کیا تھا بارہ کا روبار لیکن شکر میں مقامی نے فکر ہے وہ روایت غریب ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے ناؤ کا روزہ رکھنے کا کہا ہے دان کی تو نہیں کی تو یہ بات بھی سمجھ لیجیے جو عائد ہوتا ہے اگل اس میں اثر پایا جاتا ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نامی تاریخ کا روزہ رکھوں گا تو اس کا مطلب ہے ندمی کا نہیں رکھوں گا اسی مثال آپ کو سمجھیں کہ آپ کی کلچر میں جلتا ہوتا ہے کے طور ستمبر کی اٹھائیس تاریخ کو خدمات آپ اعلان ہاں کر دیتے کہ آئندہ صاحب بنتا ہے جن کا انتیس کو ہوگا تو سرکار پورا ہوگا اہمیت کو بھی ہوگا انتیس کو بھی یا درخت مسئلے کو بہت ایسا ماہ ہے کہ قابل تبدیل کو نہیں ہوگا انتیس کو ہوگا اگر اس میں پایا جاتا ہے آپ جیسے پوچھیں کہ آپ کا پیسہ کس شراب سے پڑتا ہے آپ کہیں کہ نامی شراب سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نہ آٹھ مہینے ہے نہ دس مہینے بلکہ نامی میں ہے عدد عدد میں ہر پایا جاتا ہے جو باقی عددوں کی کسی کرتا ہے عبد اللہ اقبال اور تعالیٰ کی روایت ابھی مسلم ہے نو کا اولا نے رکھا دس کا رکھا تھا ادن کا اِس دیا تھا کہ میں آٹا ساتھ رہا تو نو کا رکھوں گا تو صحیح ہے نا رضی اللہ اقبال اور نے صنق کو حقیقت واقعی سے تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا پکڑ جاتا تھا گاؤں کا روزہ رکھنے کا تو ہاتھ ادا کارا یہ صبح ہو سب ہوئی ہو سکتا ہے سبابات ہوئی لسل اسی کا بات روزہ رکھا کرتے ہیں الحت گاؤں مسلط کا روزہ ایک کے سے گڑانوقافت خارا لگ جاتا ہے اور یہ بڑی اور اہمیت کا حامل ہے تو کوشش کریں محرم مخالف میں بکثرت ہو جائے افضل صحیح ہو جائے اور خصوصاً نو محرم مخالاب کا ہوگا جو ایک سال کے گناہ کا تارا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے دیں توقی پلا کر لے کی کرو کری ہوگی